تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمانحیم یابراہیما تعقلون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 وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين بد الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم بما يشعرون یا اہلل کتاب تکفرون آیات اللہ ون تم تشدد یا اہلل کتاب تلبسون الحق بالباطل باق تمون الحق تم تعلمون آیات کا ترجمہ یہ ہے اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرحے سے کوئی علم ہی نہیں ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شلک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی نیز یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے مسلمانوں اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گٹمٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ کی جو حقیقی پوزیشن تھی وہ واضح فرمائی ہے یہودی اور نصرانی جو یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے تھے یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے اس احمدانہ بات کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ عقل سے بھی ذرا کام لو تو تورات انجیل دونوں حضرت ابراہیم علیہ ساد کے بہت عرصے کے بعد نازل ہوئی تھی یعنی عام طور سے یہودی ان کو کہا جاتا ہے جو تورات کے پیروکار ہوتے ہیں اور نسانی ان کو کہا جاتا ہے جو ناصرہ شہر میں حضرت مسیح علیہ سعد السلام پیدا ہوئے تھے ان کی طرف منسوب ہیں تو یہ دونوں واقعات تورات کا نزول انجیل کا اترنا اور حضرت مفی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ ساری باتیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد کی ہیں تو پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نسانی تھے تو فرمایا اہل کتاب لمتح نفی ابراہیم تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو وما انزلت کے طورات اور الجیل اور حالانکہ تورات اور انجیل نازل نہیں کی گئی اللہ من بعد ہی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد افلا تاخلون تو کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم السلام کو منصوب کرو کسی ایسے مذہب کی طرف جو ان کے صدیوں بعد پیدا ہوا پھر فرمایا ہاں ان تم ہاں دیکھو یہ تم ہی تو ہو حاج تم فی مالکم بھی علم جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا فمالک فلیم تو فی جون فیمالی بھی علم تو اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے یہ اصل میں اشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہودی ہوں یا عیسائی انہوں نے جب کبھی اپنے دین کی حقانیت کے لیے بحث کی تو کبھی کبھی ایسے دلائل دیے جو کسی نہ کسی صحیح حقیقت پر مبنی تھے اگرچہ دلیل صحیح نہیں تھی لیکن جس واقعے کی بنیاد پر وہ دلیل دی جا رہی تھی وہ واقعہ درست تھا مثلا حضرت عیسائی صد السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ واقعہ صحیح تھا اور اس بات کا ان کو بھی علم تھا اور ساری دنیا کو علم ہے کہ عرسلام علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اب وہ اس کی بنیاد پر انہوں نے غلط دلیل بنا لی کہ خدا کے وہ خدا تھے تو اس طرح دلیل بنا کر بحث کی ایک ایسی بات کی بنیاد پر بحث کی جو حقیقت میں درست تھی یعنی عیسہ علیہ السلام کا بے باپ کے پیدا ہونا اس کی بنیاد پر بحث کی اگرچہ وہ بحث غلط تھی اور اس میں ناکام ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم کسی ایسی بحث میں ناکام ہو چکے ہو جو کسی صحیح بات پر مبنی تھی تو اب تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو کسی ایسی بحث میں جو جس کا تمہیں علم نہیں آئی یعنی جو بالکل ہی غلط ہے بے بنیاد ہے جاہلانہ ہے احمقانہ ہے یعنی یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السدود یہودی مذہب کے پیراویکار تھے یا عیسائی مذہب کے پیراویکار تھے یہ تو بے مزیحی طور پر غلط بات تھی تو اس کی بنیاد پر تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو یہ مانا ہے کہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے اللہ جانتا ہے اللہ عالم اللہ جانتا ہے وہ ان تملہ اور تم نہیں جانتے پھر فرمایا ما کا ابراہیم یہودی یم ولا نسرانی ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ بلکہ وہ تو فرمایا کہ کان حنیف مسلم وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے حنیف کہتے ہیں اس کو جو سیدھے راستے پر ہو جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو تو وہ سیدھے سیدھے مسلمان تھے مسلم تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جھکا رکھا تھا اللہ تعالی کے سامنے اور وما کان امرم اور شرک کرنے والوں میں وہ کبھی شامل نہیں ہوئے پھر آگے اللہ تبار کو ظاہر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ صدلام چونکہ تمام بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے بھی اور بنی اسرائیل کے بھی جد امجد تھے اور ادھر مشرقین عرب بھی حضرت اسماعی السلام کی اولاد تھے جو پیدا ہوئے تھے وہ ان کے بھی جب جد امجد تھے تو حضرت ابراہیم علیہسدلام کی بزرگی پر ان کے تقدس پر ان کے حجت ہونے پر سب متفق تھے مشکل عرب بھی یہودی بھی اور نساری بھی اور ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا یعنی ہر ایک کہتا تھا کہ وہ ہمارے مذہب کے حامی تھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر کے فرماتے ہیں اناؤل الناصب ابراہیم ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں للزین اتبا وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ تو ہمیشہ توحید ہی کی تعلیم دیتے رہے بت پرستی کے خلاف لڑتے رہے اور اس کے راستے میں انہوں نے بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائی تو وہ جن, جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کی بنیادی دعوت کے معاملے میں وہ ہیں حقدار ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے وحاد النبی اور نیزی نبی یعنی آخر ربی آخر الزمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ حقدار ہیں ان سے تعلق کے دعویٰ کرنے کے والذین امنو اور وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ بھی زیادہ حقدار ہیں ان کے ساتھ تعلق کا اظہار کرنے کے اللہ ولی المؤمنین اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے مومنوں کی بگڑی بنانے والا ہے پھر آگے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو متنوع فرمایا ہے کہ وہ اہل کتاب کی بعض اوقات سازشیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہیں گمراہی کی طرف مائل نہ کر دے تو ان سازشوں سے خبردار رہنا تو فرمائے اہل کتاب اہلی کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ, لو کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دیں آگے فرمائے اللہ حقیقت میں تو وہ اور کسی کو گمراہ نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ کے وماء شرون اگرچہ ان کو اس کا احساس نہیں ہے پھر اللہ تعالی دوبارہ مسفحانہ مخلسانہ اور ناسحانہ انداز میں اہل کتاب سے خطاب فرماتے ہیں کہ یا اہل کتاب اے اہل کتاب لمت البسون الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑ مٹ کرتے ہو وہ تخت الحق اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو وہ انتم جو کہ تم جانتے ہو کہ ہم جس ہم حقیقت کو چھپا رہے ہیں کیوں ایسا کرتے ہو یہ ایسا کرنا تمہارے لیے کس طرح دنیا اور آخرت میں کارآمد ہو سکتا ہے تو یہ کہ ناسہانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصیحت بھی فرما دی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے خود سوچنا چاہیے تم اپنے پاؤں پر گلاڈی مار رہے ہو اپنے ہی اپنا ہی نقصان کر رہے ہو حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کرنے کے حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کرنے کے معنی ان کے حق میں ہے کہ انہوں نے مثلاً جو یہودی تھے انہوں نے تورات کے احکام میں کچھ تعریف کر ڈالی تھی تو یہ حق کو باقی کے ساتھ گڑبڑ کر دیا تھا عیسائیوں کے سلسلے میں حق کو باقی کے ساتھ گڑبڑ کرنے کے مانا یہ ہے کہ یہ بات تو حق تھی کئی سارے اس بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن اس کو دریا بنا دیا انہوں نے ایسے سارے شام کے خدا ہونے کا تو یہ باطل بات تھی تو اس طرح انہوں نے حق کو باطل سے گٹبٹ کیا تھا تو فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو اور حق بات کو جانتے بوجھتے کیوں چھپاتے ہو بظاہر اس حق بات کو جانتے بوجھتے چھپانے سے مراد ان کی یہ ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پچھلی کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود تھی کہ آپ تشریف لانے والے ہیں اور آپ اس کا صحیح مذاق تھے اور یہ لوگ اپنی کتابوں کے اندر مذکور علامتوں کی بنیاد پر یہ یقین رکھتے تھے کہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریما یارفُن اہو کما یارفُن اب وہ حضور کو بحث پیغمبر اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود وہ لوگ حق کو چھپا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت کا انکار کرتے تھے اس لیے فرمایا تمون الحق کا ون تم اور تم حق بات کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یہودیوں اور نصرانیوں کی کچھ بدعنوانیوں کا ذکر کیا ہے اور بعض ایسی سازشوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جو مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے ارشاد ہے وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَنَّمَ حَارٌ وَقُفْرٌ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بزينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأم نسل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك, أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله وَلَا ينظر إليهم يوم القيامة وَلَا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلبون ألفنتهم بالكتاب لتحسبوه من, لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله یہ وَيَقُولَ <يَعْلَمُونَ> سورہ آل عمران کی بہترویں آیت سے لے کر اٹھترویں آیت تک میں نے تلاوت کی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی مختلف غلطیوں بن اور سازشوں کا ذکر فرمایا ہے سب سے پہلے ایک سازش کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں مگر دل سے ان لوگوں کے سیوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو یہ ساری باتیں تم اس زد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوبت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر کیوں قالب آ گئے آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر دیتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گنا سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے اس کے برخراف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی ددناک اور انہیں میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اور اس تورہ وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں ان آیات میں سب سے پہلی بدعنوانی یا سازش جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مودی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کرتے تھے کہ ایسا کرو کہ ہم میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت میں ایمان کا اظہار کر دیں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا اظہار کرتے دیں اسلام لانے کا اظہار کرتے دیں اور دن مسلمان اپنے آپ کو دکھانے کے بعد شام کے وقت میں آخری دن کے آخر میں کہتے ہم تو بھائی ہم نے تو اسلام اختیار کر کے دیکھ لیا ہمیں پسند نہیں آیا یہ ہمیں صحیح نہیں لگتا اس میں فلاں خراب خرابیاں ہیں لہذا ہم شام کو اس سے پھر جاتے ہیں اور اب ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں یہ تدویر وہ اس لیے کرنا چاہ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس طرح آٹھ دس آدمی یا اس سے بھی زیادہ روزانہ یہ کام کریں گے کہ صبح کو ایمان لائے اور شام کو مرتد ہو گئے الحظب اللہ تو اس سے یہ ایک عام فضا بنے گی اور افواہیں پھیلیں گی کہ بھئی یہ تو لوگ لوٹ لوٹ کر اسلام سے لوٹ لوٹ کر اپنے پرانے دین پر جا رہے ہیں تو ایک فضا بن جائے گی ارتقاد کی فضا بن جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جو سچے مسلمان ہیں وہ بھی لوگوں کی دیسی دیکھا دیکھی ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ جب اتنے سلو سلو اتنے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو کر مرتض ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے تو یہ مطلب ہے کہ وقال طاعبۃ اہل کتاب اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ امین بدی انزل الدین امنو کہ جو کلام مسلمانوں پر نادر کیا گیا ہے اس پر ایمان لے وجہ نہار دن کے شروع میں وقت رو آخر رہ اور دن کے آخری حصے میں اسے انکار کر دینا لال جڑوں شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں مگر ساتھی وہ بھی یہ بھی کہتے تھے کہ جس وقت تم یہ اعلان کرو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں یا ایمان لے آئے ہیں تو ولا من اللہ منتویا دینا تم حقیقت میں دل سے ان لوگوں کے سیوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں بات ماننا تو ہمارے, ہمارے ہی ماننا لیکن محض دکھاوے کے لیے ایمان کا اعتراف کا اعلان کر دینا اور پھر شام کو اس سے پھر جانا قل آگے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب فرماتے ہیں ان الدا حد اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو یہ تم جو ترکیب بتا رہے ہو یہ نہ تمہارے لیے کارآمد ہے نہ دوسرے مسلمانوں کے لئے کارآمد ہے کہ تمہیں دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی مرتد ہو جائیں جس کو اللہ تعالی نے اللہ نے ہدایت دے دی تو وہ تو اللہ ہی کی دی ہدایت پر ہے وہ سے کبھی پھرے گا نہیں نکلے گا نہیں محض تمہاری اس سازش کی بنیاد پر وہ تمہارے اس جال میں نہیں آئے گا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ تعالی کی ہدایت ہے تمہیں نصیب نہیں ہوئی ہے اسی لیے اس قسم کے باتیں کر رہے ہو اور پھر آج فرمایا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو مسلمانوں کے خلاف سازش ہے جو کچھ بنا رہے ہو یہ صرف حجد کی وجہ سے اور زد کی وجہ سے ہے کیا ضد ہے یوتا عہدم مسلما اوتی تم یہ ساری باتیں تم اس زد میں کر رہے ہو کہ کسی کو ایسی جیسی اسی جیسی چیز کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی اسی جیسی چیز سے مراد ہے نبوبت اور آسمانی کتاب یعنی وہ بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آ رہی تھی کتابیں بھی انہی کو بنازل ہوئی تھی تورات زبور انجیل حضرت یعقو علیہ السلام کی اولاد پہ یعنی بنی اسرائیل پر ہی نادر ہوئی تھی اور بھی دوسری کتابیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ نبوت بھی ابھی تک بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی تو اس جیسی چیز کسی دوسرے کو کیوں مل گئی یعنی بنو اسماعیل کو کیوں مل گئی اسماعیل اسلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں مل گئی یہ زد ادی حسد ہے تمہیں کہ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی, کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی مسلما آمن تم مسلمہ اونچی تم یا دوسری جد یہ ہے کہ اویحاد جو گم ایندا ربی گم کہ یہ لوگ یعنی مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے یعنی ان کی بات پھیل رہی ہے ان کے پیغام کو قبول کیا جا رہا ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل مغلوب ہو رہے ہیں تو اس زد اور حسد کی وجہ سے تم نے انکار کی یہ رویش اختیار کر دی ہے اور تو یہ سازشوں کے تانے بانے بن رہے ہو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ ان سے کہہ دیں ان الفضل لبیت اللہ کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس یوتی ہی منگیشا وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے یہاں فضیلت سے ویسے تو عام الفاظ ہیں ہر قسم کی فضیلت اللہ کے قبضے میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے کسی کو علم دیا کسی کو دولت دی کسی کو شہرت دی سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے لیکن یہاں خاص طور پر اشارہ ہے نبوت اور رسالت کی طرف اور وہی کی طرف یہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے ایک وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے جو اپنے بندوں پر نازل ہوتا ہے تو وہ فضیلت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی منتخب فرماتا ہے کہ میں کس کو اپنا نبی بنانے کے لئے منتخب کروں کس کے ذریعے اپنا پیغام دور تک پہنچاؤں یہ اسی کا اشتقاق ہے وہی یہ فیصلہ کرتا ہے وسیع وہ جس کو چاہتا ہے یہ دے دیتا ہے وہ اللہ واسع علیم اور اللہ بڑی وسط والا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وسیع ہے اور علم بھی غیر متناہی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے منتخب فرماتے ہیں کہ کون شخص نبوت کا زیادہ حقدار ہے یا نبوت کا کون قرونوت کے لئے کون زیادہ موضوع ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم سے فیصلہ فرماتے ہیں تمہاری خواہشات کی بنیاد پر یہ فیصلے نہیں ہوتے کہ تم اس پر جلنے لگو اور حسد کرنے لگو کہ اسرائیل کی اولاد میں کیوں نہیں آیا نبی آخر الزما کیوں نہیں آئے اور اسرائیل کے کی اولاد میں کیوں آ رہے ہیں و ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے یختص و رحمتی ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ اللہ حضول فضل عظیم اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے پھر آگے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے عام احمال میں انت کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی اگر فرض کرو کسی اہل کتاب میں سے کسی اس کے پاس تم بہت ڈھیر سارا سونا چاندی بھی رکھوا دو امانت کے طور پر تو وہ پوری امانت سے کام لیں گے اور وقت پر جب آپ تم چاہو گے تمہیں وہ ادا کر دیں گے اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں وکیل کہ اگر ان کے پاس تم ایک دیوار دینار بھی امانت کا رکھواؤ گے تو وہ تمہیں دیں گے نہیں ہاں سر پر کھڑے رہو کھڑے رہو بار بار مطالبے کرتے رہو وہ ٹال مٹول کرتے رہیں گے بلاخر تمہاری مجبوری میں کسی اور ادا کر دیں گے تو مطلب یہ کہ بعد لوگ ان میں امانت دار بھی ہے اور بعض خیانت کرنے والے بھی ہیں تو بمن اہل کتاب اہل کتاب میں سے ہی من ایسے لوگ ہیں جو ان تمن ہو بنتار کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو یو ہی علیک تو وہ تمہیں واپس ادا کر دیں گے وومن اور انہی میں سے من کچھ ایسے ہیں کہ ان ہو بے دینار کہ اگر تم ایک دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ لا ادی ہی تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے اللہ ماں قائم اللہ یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو مطلب یہ کہ خود سے دینا تو چاہیں گے نہیں بار بار کھڑے ہو کر تم ان کے سر پر مسلط ہو جاؤ ان کے پیچھے پڑو پیچھے لگو تو ہو سکتا ہے کسی ہوتے نہیں اب آگے اللہ سوال کے مطالعہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ یا غیر یہودیوں کے ساتھ ان کا جو یہ طرز عمل ہے کہ خیانت بھی کر لیتے ہیں ان کی ان کے خلاف سازشیں بھی بن لیتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں ان کو بعض اوقات دشمنی کا برتاؤ کا نشانہ بناتے ہیں یہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو واضح تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ در حقیقت انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم امیوں کو یعنی غیر یہودی عربوں کو کوئی نقصان پہنچائیں گے تو اس میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی یہ اصل میں بائبل کے اندر بھی بہت سے احکام اس وقت جو تورات کے نام قدیم جن کو یہ لوگ تورات کہتے ہیں اگر جو اس میں بہت سی تعریف و ترمیم ہو گئی ہے اس میں بھی یہ حکم موجود ہیں کہ جو غیر یہودی ہیں بنی اسرائیل سے باہر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا امتیازی سلوک اس میں کیا گیا ہے اور بہت سے کام جو خود بنی اسرائیل کے ساتھ کرنے میں جائز نہیں سمجھے جاتے وہ غیر بنی اسرائیل کے ساتھ جن کو غیر قوموں سے تعبیر کرتی ہے بائبل غیر قوموں جنٹائل نیشنز تو وہ ان, کی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا بہت سی باتیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ جائز نہیں ہیں ان کے ساتھ جائز ہے مثلا سود کے معاملے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ یہودیوں سے سود سود دینا آپس میں درست نہیں ہے لیکن غیر قوموں سے لے سکتے ہو سود تو یہ جو انہوں نے باتیں کر رکھی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, ہمیں اللہ تعالی نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم یہودیوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں ان سے خاص سے عرب کے لوگ تو ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچاؤ گے یا ان کے اقبال میں کوئی خیانت کرو گے تو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی یہ کہہ رکھا انہوں نے تو جب عقیدہ یہ بیٹھ گیا دل میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ ان کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور نہ ہمیں کوئی عذاب ہوگا تو جو چاہیں پھر تکلیف پہنچا دیتے ہیں تو فرمایا ذالک کا بیان نہ یہ ان کا ترجمان اس لیے ہے کہ کالو انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ لئی سالئی نا فل امی یہ ہمیں امیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی امیوں سے مراد وہی غیر یہودی عرب ہیں اور جیسا کہ پہلے بھی یاد کیا جا چکا ہے کیونکہ وہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے اور نہ ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی اس واسطے قرآن کریم نے جگہ جگہ ان کا امی جین کے لفظ تذکرہ فرمایا ہے تو فرمایا کہ یہ انداز رکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی ذاتی کریں گے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی پکڑ لتا کی طرف سے نہیں ہوگی وار تعالیٰ قلون عل اللہ وہ عالمون یہ لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں بانتے ہیں حالانکہ ان کو صحیح بات کا علم ہوتا ہے آگے یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالی کے حکم کے تحت اگر غیر قوم کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس کی آگے لگا تبدیل فرماتے ہیں بلا بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی آج ایک بیان فرماتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ من اوفا بھی احدی جو شخص بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا فی اللہ جو ہے تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے اس کے برخلاف ان لدین اشترون و بحاد اللہ و ابان سبن جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں ان کا فلا خلا خلاق ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ کافروں غیر قوموں کے ساتھ ہم اگر کوئی زیادتی کریں تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے کیے ہوئے عہد کے بھی بار خلاف ہے اللہ تعالیٰ سے جو تم نے عہد کیا تھا کہ ہم تورات کے حقیقی احکام کو مانیں گے اور تورات کے احکام پر عمل کریں گے اور اس میں اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے تو یہ سب تم جو کچھ کر رہے ہو یہ اس ایپ کی خلاف ورزی ہے اس لیے کر رہے ہو کہ چند دنیاوی وفادات حاصل کر لو تو اپنے عہد اور اپنی خاوی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں تو خوب سمجھ لو کہ خلاق لہم آخرہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا ولاک اور اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا ولائی انضر اور ان کی طرف رحمت کی نظر سے یا رعایت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن و لک اور نہ انہیں پاک کرے گا پاک کرنے کے معنی یہاں یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان سے کچھ گناہ سرد ہو جاتے ہیں تو اگر انہوں نے اس گناہ کی توبہ نہ کی جو پھر زندگی میں گناہ سے توبہ نہ کی یا اللہ تعالی نے ان کو معاف نہ کیا زندگی میں تو وہ گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے ان کو بھی جنت جہانے میں جانا ہوگا لیکن پرانے کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے اور احادیثر نبی رب وبیا اعلیٰ صاحبیہ اسراد السلام سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے صاحب ایمان جو اپنی کسی بد عمری کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں ان کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ ان کو وہاں سے پاک صاف کر کے جنت و داخل کیا جائے گا تو تجزیہ یہاں پر اس لیاق میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامس کے دن اور انہیں پاک صاف بھی نہیں بنائے گا پاکیزہ بھی نہیں بنائے گا جیسا کہ اہل ایمان کو بنانے کی, ذکر کی خبر دی گئی ہے وہ لہم عذاب العلیم اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا عذاب ہی عذاب ہوگا, عذاب ہی عذاب ہوگا، علیم انتہائی دس پھر آگے ایک اور بہروانی کا ذکر اللہ تعالی نے سرف فرمایا ہے جو کتاب اللہ میں یعنی تورات میں وہ جو کچھ ترمیم اور تحریف کرتے تھے اس کا ذکر ہے کہ ان منہم الفریقن کہ انہیں لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ وہ یلبون الف تحم الکتاب وہ کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں اب کے معنی دو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ کو اگر ایک طرح پڑھا جائے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور اسی لفظ کو دوسری طرح پڑھ لیا جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں یہ ہر زبان میں ہوتا ہے تو وہ جب چورات کی آیات کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت زبانوں کو اس طرح مروڑتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ اس سے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے ایک معنی تو اس کے یہ بھی ہیں اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ زبانوں کو مروڑنا یہ ایک محاورہ بھی ہے یعنی اپنی طرف سے وہ غلط سلط باتوں کو تورات کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں یہ تختبو میری کتاب تاکہ تم اس کو کتاب اللہ کا حصہ سمجھو وہ ماں ہوا میری کتاب حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی وہ هُوَ نہ عِنْدِ عند اللہ اور وہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وہ ما حم عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی وہ یقولون عد اللہ القزیب و اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں یہ ان کی تعریف ہے تعریف کا ذکر ہے اور تقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے اور اس بات کا اعتراف اب بہت سے خود ایسے لوگوں نے بھی کیا جو عیسائی تھے یا ہیں کہ تھوراک اور انجن اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہی اس میں بہت سے الحاقات بھی کیے گئے ہیں اضافے بھی کیے گئے ہیں بہت سی عبارتیں حزف بھی کی گئی ہیں بہت سی جگہ الفاظ کو تبدیل بھی کیا گیا ہے تو یہ بات اب تقریباً علم نشرہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے اور یہ تحریف صرف معنی ہی نہیں لفظ بھی ہے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تعریف تو کی تھی مگر تعریف مانوی کی تھی تعریف مانوی کے معنی ہے کہ الفاظ تو انہوں نے نہیں بدلے تو اللہ کے کلام کے لیکن اس کی تفسیر اس طرح کی اس کی تعویل ایسی کی کہ جو اصل مراد کے خلاف تھی اس کو تعریف مانوی کہتے ہیں تو بعض آزاد کہتے ہیں کہ صرف تعریف مانوی کی انہوں نے تعریف لفظی نہیں کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعریف لفظی بھی کی ہے اور اس موضوع پر حضرت مارانہ رحمت اللہ صاحب کے ارانوی اللہ علیہ کی متعدد کتابیں ہیں جن میں سے ایک کتاب اظہار الحق بڑی مارکت کتاب ہے اور اس میں انہوں نے تحریف کا بالکل واضح ثبوت فراہم کیا ہے اور اس کی شرح و تحقیق بندے کے قلم سے بائبل سے قرآن تک کے نام سے شائع ہو گئی ہے اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن اضافات کے ساتھ شائع ہو رہا ہے اس میں یہ تفصیل موجود ہے کہارا نے کس طرح کس طرح کی تعریفات اپنی کتابوں میں کی ہے الرحیم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 وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْذَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنِ ثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٍ Tu ja a kum rassulum musddiqu lima makum latukminun na bii watan walatan surrunna qola a a qartum ba aqtummaal zaajkum isri qolu a qarna سَمَّ تَوَلَّى بعد ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا أَسْلَمَ مَن فِي قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ بنحن لَهُ مُسْلِمُونَ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائیوں کے اس وفد نے جو نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور جس نے اپنے مذہب کی سچائی کے سلسلے میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی اسی کی نے ایک مرحلے پر یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری ہم تمہاری اسی طرح پرستیش کرنے لگیں جیسے نصارہ ایس اب مریم کو پوجتے ہیں تو آپ نے ظاہر ہے یہ فرمایا معذ اللہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں اکتالا نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کہ اس جواب کی تائید میں یہ آیات کریمہ آئی ہیں اور ان کا اسی سلسلے کلام سے تعلق ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے ان میں چونکہ کوئی اس کا ترجمہ بالکل واضح ہے اور اس میں کسی مزید تشریح کے حاجت نہیں ہے اس لیے یہاں میں ان آیا کے ترجمے پر اتفا کرتا ہوں پرمایا ماکان علی بشر انجوتیا کتابہ بنبوبہ <بَالْنُبُوبَة> یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا اور ان کو وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب و حکمت ادا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے کتاب کی جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کی اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی ذمہ داری اٹھاتے ہو انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نا فرمان ہوں گے اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر اور اسی کی طرف وہ سب کر سب لوٹ کر جائیں گے کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر اور خدایت ہدایت پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور ان باتوں پر جو موسا عیسی اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئی ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں ان آیات میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور ان میں کسی تفصیل تفصیل کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ جی نے جو یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے کوئی بھی سچا پیغمبر کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو اپنی پرستش کا حکم نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کتاب اور حکمت و نبوت عطا فرماتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ ہاں وہ تو یہ کہتا ہے کہ ربانی بن جاؤ قون ربانی یعنی اللہ والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والے بن جاؤ اس لیے کہ جو کتاب تم پڑھاتے رہو جو کچھ پڑھتے رہو رہ اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ تم اللہ والے بن جاؤ اور وہ تمہیں کبھی اس بات کا حکم نہیں دے رہے گا کہ ملائقہ کو پرشتوں کو یا نبیوں کو اپنا رب بناؤ اس میں ایک جملہ اور ہے جو قابل ذکر ہے جس کی تشریح قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لہو اصلہ و منفی اسلم باقی اوی اسی کے لیے اسی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تو ان وکرہ کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے جو احکام ہیں جو اس نے اپنی مخلوقات کو دیے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک تو تشریح قسم کے احکام ہیں جیسے کہ ہمیں کہا گیا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو زکات دو وغیرہ یہ تشریح احکام ہے اور ایک احکام وہ ہے جو تکوینی ہے یعنی اللہ تعالی مثلا سمندر کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ وہ بہتا رہے پہاڑ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کھڑا رہے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر میں برسائیں وغیرہ یہ جو تکمینی احکام ہیں جو کائنات کے سلسلے میں ہیں یہ جس کو بھی حکم دیا گیا ہے وہ اس حکم کو ماننے پر مجبور ہے اس کے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے یہ مانا ہے کر ہر کے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ سورج سے کہے کہ تم چلو اور وہ رک جائے زمین سے کہے کہ تم حرکت کرو اور وہ رک جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے یہ مانا ہے کرہن کے اور توان کے مانا یہ ہے کہ مثلاً عام طور سے تشریح احکام جو بندے اللہ تعالیٰ کے تشریح احکام کو مانتے ہیں مثلا رمضان کے اندر ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کے بعد ہم زکوٰۃ ادا کریں یا حج کرے تو یہ ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں تو فرمایا کہ جس بھی آسمان زمین کی مخلوقات ہیں وہ کچھ احکام کی تعمیل تو خوشی سے کرتی ہیں جیسے کہ کوئی آدمی خوشی سے نماز پڑھتا ہے اور کچھ وہ ناچار ہو کر یعنی مجبور ہو کر کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے تکوینی حکم جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں وہ تمام کائرات کے لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح ٹوک الفاظ میں من کے غیر السلامی دینا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فلح یقب ال تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وہ آخرت الخاسرین اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات بالله لا يهدي القوم الظالمين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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولببل بافتدى به لهم عذابٌ وما لهم من ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے کچھ لوگ اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرنے کے بعد مرتد ہو کر چلے گئے تھے اور انہوں نے دوبارہ پھر اختیار کر لیا تھا اور یہ یعنی ع ممکن ہے کہ پیچھے جو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایسا کرو کہ صبح کے وقت میں ایمان لے آؤ اور شام کو پھر ایمان سے پھر جانا تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلے کہ لوگ ایمان لاکر کر ہو رہے ہیں تو اس سے ایمان کے خلاف ایک فضا بنے تو شاید اسی سازش کے تحت بھی ایسا ہوا ہو کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے اور پھر مرتب ہو کر چلے گئے تو اللہ وبارک و تعالی ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد پھر ارتداد کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا دوبارہ حق سے منہ موڑتے ہیں تو ان کا کیا انجام ہوگا تو فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی فٹکار ہے اسی فٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہمان ہے اس کے اخبار خلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ان کی تو ہرگز قبول نہ ہوگی ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا ہاں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکشی کیوں نہ کریں ان کا تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے ان آیا کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کا حکم بتایا ہے جو ایمان لا کر پھر مرتد ہو گئے اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دو جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی ان کو ہدایت نہیں دے گا پہلے تو شروع میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے کئی فیاض اللہ قوم جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا اور آگے فرمایا کہ واہ لا دل القوم الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے جو پہلے بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے کہ ہدایت کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک ہدایت کا مطلب تو ہوتا ہے راستہ دکھا دینا کہ صحیح راستہ یہ ہے بتلا دینا کہ صحیح طرز عمل یہ ہے یہ تو اس قسم کی ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے چاہے وہ کافر ہو چاہے مرتد ہو چاہے غیر مسلم ہو فاسق ہو فاجر ہو راستہ سب کو بتا رکھا ہے اللہ تعالی نے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے لیکن ایک ہدایت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہاتھ پکڑ کر دل تک پہنچا دے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہدایت ملے اور چاہنے کے ساتھ اس کے مطابق کچھ ہاتھ پاؤں چلاتا بھی ہے قدم بڑھاتا بھی ہے اور اسی کو لے کر فرمان لدین جہاد لنا دین نہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ضرور بے ضرور ان کو اپنے راستے پر پہنچا دیں گے تو یہاں پر دوسری ہدایت مراد ہے لیکن جو سخت کوشش ہی نہ کرے یا کوشش غلط سمجھ میں کریں تو اس کو دوسری قسم کی ہدایت نہیں ملتی پہلی قسم کی ہدایت تو ملی ہوئی ہے سب کو ملی ہوئی ہے کہ اللہ نے بتا رکھا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن دوسری قسم کی ہدایت اسی کو ملتی ہے جو وہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ کفر کر گئے ایمان جانے کے بعد تو ان کو اللہ کیسے ہدایت دے زبردستی تو ان کو مسلمان بنانے سے رہا اللہ تعالیٰ زبردستی کر کے کسی کو مسلمان نہیں بناتے وہ ارادہ کرتے تو بے شک ہدایت دے دیتے اللہ تعالیٰ اور یہی معنی آگے اس جملے میں بھی ہے کہ لا وہ اللہ قومین اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی پہلے معنی کی ہدایت تو دے رکھی ہے کہ دیکھو یہ ظلم ہے نہیں کرنا لیکن دوسرے معنی کی ہدایت کہ ان کو ظلم سے زبردستی پکڑ کے نکال دے یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ ارادہ نہ کرے کہ میں اس گناہ سے اس ظلم سے بعض آتا ہوں پھر رضا اس کو نکالتا ہے ایک بات تو یہ اس میں قابل ہے ذکر ہے دوسری بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ مرتدین کے بارے میں جو لوگ کفر اختیار کر کے اس یعنی اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کر کے مرتد ہو گئے ان کی اللہ نے بتایا کہ ان کے اوپر اللہ کی ولانت بلائے کبھی کی لانت اور سارے انسانوں کی لانت یعنی ان سارے انسانوں کی جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور اللہ تبارک مطالعہ کی فرما بردار ہے تو اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ البتہ اللہ کے تابوں میں بازگاری اصلہ ہو استثنا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سے بھی اگر بعد میں بھی توبہ کر لیں گے اور اپنے حالات کی اصلاح کر لیں گے تو پھر بھی ہم ان کے توبہ قبول کر لیں گے اور ان کو معاف کر دیں گے ان کے پر وزیر عذاب نہیں ہوگا بہ اللہ گفور الرحیم لیکن اسی کے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لدین کفروباد امان سمس دادو کفرن یعنی جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا سمس دادو کفرن پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے کیا معنی یہ کہ بس پھر ایمان کی طرف لوٹے نہیں ارتداد سے توبہ نہیں کی تو ان کے بارے میں فرمایا ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی لن تقبر تو ہوگا تم وہ الائی کہ اور ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں تو یہاں توبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ارتداد سے توبہ کریں کفر سے توبہ کریں اور دوبارہ اسلام اختیار کر لیں تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی یہ مراد نہیں ہے کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاحب, صاحب فرما دیا کہ اگر یہ لوگ مرتد ہونے والے لوگ بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے وہ ان کی توبہ قبول کر لے گا لہذا یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ارتدا سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ مطلب یہ کہ وہ اگر اس ارتدا سے توبہ کیے بغیر کچھ گناوں سے توبہ کریں مرتب ہونے کی عادت میں ان سے کچھ گنا سرزد ہوئے کسی نے مثلاً شراب پی لی کسی نے زنا کر لیا کسی نے چوری کر لی اس کی توبہ اگر اللہ سے مانگنا چاہیں گے تو وہ ہرکیت قبول نہیں ہوگی کیونکہ جب تک ایمان نہ ہو اس وقت تک ان گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہوتی تو ایک مان سے یہ ہو سکتے ہیں دوسرے مان یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب وہ کفروں میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور حقیقت میں توبہ نہیں کر رہے تو مطلب کہ دنیا میں انہوں نے توبہ نہیں کی لیکن آخر وہ تو توبہ کرنا چاہتے ہیں یا مرتے وقت جب کہ سے موت ظاہر ہو گئے نزدہ کی حالت تاری ہو گئی تو اس وقت طیبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس وقت میں اگر وہ توبہ کرنا چاہیں گے تو ہرگی قبول نہیں ہوگی اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ جو عذاب کفر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ کسی طرح فدیہ وغیرہ دے کر ٹلنے والا نہیں ہے اندر نظیر نے کفر ہم کفار جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کف کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے فلحبل من احد ملدہ بن تو ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا بھی خواہ وہ اپنی جان چھوڑانے کے لیے اس کے پیشکش کو نہ کریں یعنی پیشکش کر بھی دی کہ میں ساری زمین کے برابر سونا دوں گا مجھے میری جان چھوڑ دیں اب مجھے اس عذاب سے نجات دے دیں تو اس کی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی الاق لہم عذاب العلیم ان کو دردناک عذاب ہو کر رہے گا وہ من الناسرین اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے